محمد کریم حضرت مولانا کی سوادے میں ایک واقعہ لکھا ہے میں نے آپ لوگوں کو یاد ہو لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے کہ وہاں نے فرمایا کہ یہ مسلم لیگ کی تاریخ چل رہی تھی پاکستان بنانے کے لیے تو حضرت صاحب اور مسلم لیگ کی تاریخ میں شامل ہوئے اور فرمایا تھا کہ میں مسلم لیگوں کے ساتھ لڑتا تھا چل رہا کہ بندوں مسلم لیگ مسلم کرتے اور نماز تو پھڑا کرو تو ایک دن میں نے جمعے کے دن بڑی لڑائی کی ان کے ساتھ تو ایک آدمی ایک لیگی لیڈر نے کہا کہ مولانا بات بڑی درس کی ہے وہاں کی یاد جمعے کی ریواٹ حاصل کرنے کے لیے نماز کے لیے جانا چاہیے تو انسان کے باطن میں ایک بات جمی ہوتی ہے کہ اس کی دل میں آخری بات کیا ہے آخری ترجیح یعنی؟ آپ لوگ اس بارے میں کہتے پرائر مجھے یاد ہے یہ سم طرح طرح کا واقعہ ہے کون دنوں نیا نیا سوشلسٹوں کی حکومت آئی تھی پاکستان نئی نئی حکومت نہیں کی آئی اور دنیا میں ہو نوزنگ کا بھی نیا دور گزرا ہوا تھا اور بڑا چرچا تھا چینیوں کا منظم ہونے کا اور سائزی ترقی ہونے کا محکم ہونے کا تو میں بڑے بسنسی پر بڑی غلطی چینی آ رہا تھا اور ادھر سے جو ہے بلوچستان کی سائڈ سے لگار تھی روس کی ہماری گروہ نے تو آ, وہ بنایا بنا لیا تھا اپنی پوری ایک ملازم حکومت بنائی ہوئی تھی ایک وہ بلوچ لیڈر شروف شیر احمد خان جنرل شروف کے نام سے ملازم مصد کی وجہ کر رہا تھا اور وہ او پیپل پارٹی پر اگر ان کے سر پر رکھی ہوتی بلوچستان کے کمیونسٹوں کی ان کی ووانے نکلتی تو وہ ڈر رہے تھے ان کے مطلب میں عجیب واقع ہے ہمارے کچھ کیڈٹ تبلیغ والے انتخاب ہوئے ہوئے تھے وہاں ٹریننگ دے رہے تھے تو ان سے ٹریننگ کے دوران کوئی ڈسکشن وغیرہ کراتے ہیں نا تو ایک, ایک بات تھی کہ آدمی اسلحے سے لڑتا ہے کہ حوصلے سے لڑتا ہے یہ ایک ڈسکشن تھی تو اس میں ہمارا ایک وہ گریجویٹ کورس میں گیا وہ انجینئر تھا اس نے اپنے اسپیچ میں کہہ دیا کہ آدمی اسلحے سے نہیں حوصلے سے لڑتا ہے اے آدمی اس طرح سے لڑ نہ رہا ہوتا تو آج بلوستان کے عوام پاکستان آدمی کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک پوائنٹ نوٹ ہو گیا اور جو امیڈیٹ میجر تھا وہ کا دہ نہیں تھا اور اس کو نکال دیا گیا نکالنے کا اس کا فیصلہ ہو گیا اور مجھے صاحب نے نے یہاں سے بھیجا کہ تم جاؤ یہ فلانے کرنل کو میرا خط دے دینا اور پھر تو جا کر ملنا ملانا کھڑا ہو ذرا ہمارا آدمی اگر رہ جائے تو اچھا ہو اگر تو دیکھیں گے تو اللہ کی شان کو اس میں ایک ابلا تھا ایک نیک محمد تھا ایک سلیمان تھا یہ تین آدمی تھے سلیمان ایسے ہی اپنے کوئی خاندانی حساب کتاب میں دیندار تھا اس تھی نیک محمد نے چلا لگایا ہوا تھا اس کی ڈاڑی تھی اور بلا ہیں چار میں لگائے ہوئے تھے کمانڈنگ آفیسر جو کارکول اکیڈمی کا تھا وہ عبد اللہ خان ڈاک کا بیٹھ کا دینی تھا امیڈیٹ جو اس کا باس تھا, وہ میچر تھا کا نہیں تھا تو با ان دنوں کا جانی یہ کی پوسٹوں پر ابھی بھی کی پوسٹوں پر, پر رکھتے ہیں یونیورسٹی کا رجسٹر کا جنی ہوا ہے اس کا کیا نام تھا جی کنٹرولر بھی رہا ہے اس کے نام کے ساتھ کنٹرولر کے بارڈ پر مولانا رکھے ہوا ہے ایک بار کے پاس میں جاتا ہوں کبھی نہ احمد <سؤال> حسن احمد حسن تو باقی اس نے نیٹ ورک بنایا ہے تھا جنگ یونیورسٹی میں آپ سوچ نہیں سکتے وہاں پر عبداللہ صاحب کی پوسٹ پر کاکول میں اور وہ جو امیڈیٹ وہ تھا وہ یہ تھا خیر میں گیا وہاں ملا سب لوگوں سے اس کا جو امیڈیٹ باس تھا وہ میجر اس سے ملا تو بجٹ نے مجھے ایسے بطور سامنا کے جیسے بھی اس کا خیال ہوا اس نے کہا کہ یہاں سے تو فیصلہ ہو گیا ہے اس کو نکالنے کا فیصلہ ہو گیا Pro, اگر تم کچھ کر سکتے ہو جی ایچ کیوں میں روک سکتے ہو تو روک لو ورنہ یہاں سے نکالنے کا فیصلہ ہو گیا خیر حال آواز میں نے پوچھا تو نے کہا کہ وہ جو عبداللہ اللہ کمانڈنگ کا باپ تھا ڈاکٹر سیز احمد خان جو قدروں کا بہت بڑا ملک عالمی کہ اس نے پہلے تو سلمان کو آو بگت ہی جی لے گیا آنا جانا کرا کرتے کرتے اس کو چند نماز کی ڈاڑی منڈوا دیا اور وہ شاید رہ گیا اور یہ جو تھا دوسرا می محمد جو تھا تو اس نے جب دیکھا کہ اس میں جان بچاؤ ہوتا ہے تو اس کو ڈاڑی مڑا دی نکال بھی گیا ابھی بلا جو تھا اس نے کہا جی ہم نے جس نظری کے ساتھ رہنا ہے میں نے بڑا محنت تھا شاید اس کی بڑی اچھا میں نہیں بہت کام کرنے والا آدمی تھا کام نہیں پیچھے میں وہ روک رہے تھے کہ یہ اس سے گاڑی کیوں رکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھدار کیوں ہے چھ میں نے دیوار کیا حوسلہ نہیں ہارا کہ وہ عموماً کو یہ نقصان کیا جائے پیچھے کیا جائے تو وہ ہار جاتا ہے منفی منفی جاتا ہے اس کا فرسپریٹ ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے چلتا ہے تو اپنے مستقبل کو خود ہی تباہ کر دیتا ہے آدمی نہ آ رہا ہے نہ ہو اور نیگیٹو ہے پروشنل ہے آگے بڑھتا جائے تو ہو جاتا ہے چھ مہینے کام کیا کام کیا تو یہ اکیڈمی کا کوئی رول نہیں ہے کسی آدمی کو کہ ڈاڑی مڈا نہ مناظنا پڑیے کوئی رول نہیں یہ خود متاثر ہو جاتے ہیں اور ہتھیار ڈالتے ہیں یہ چھ مہینے بعد پاس آؤٹ بھی ہو گیا پاس آؤٹ ہو گیا اور کرلے کی شان کے بعد میں ایک دفعہ باہر ملک جانے کی وجہ سے بغیر ایکس پاکستان لیو کیا وہ پروموشن اس کی رک گئی تو نے کہ ہو گئی کرنے کرنیل ہو گیا تھا اب ریٹائر ہوا ہے نا اب ریٹائر ادھر ہوتا ہے پچھاڑ میں ہاں تو مضمون کیا بیان کر رہے تھے جی پرائرٹی آئی پرایورٹی تھی یہاں تک پہنچ جی کمیون کا تذکرہ تھا تو مڑے تھے ہاں سوید کا باس اچھا تھا اور یہ کسم مڑ گئے تھے جی ہاں اس کے لڑتا ہے اس کے لڑتا ہے یہ وہ بلوچستان سے تو بات مڑ گئی جن کی خیر جی یہ وہ پرایورٹی پر میں آپ سے بات کر رہا تھا سن دنوں یہ پیپلز پارٹی کی فیڈریشن یہاں بنی ہوئی تھی اسٹوڈنٹس میں اور وہ بڑا ہوشار لڑکا تھا جو ہوتا تھا تو وہ اس سی میں ان کی الیکشن ہو رہا تھا ساری اسپیچیں ان کی ہو رہی ہیں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جو رجمع اسلامی والوں مجھے تھا اس کا نام خارد قاسم تھا اور یہ جو تھا ان کا پیپل پارٹی والوں کا اس کا نام تھا پالو اور اب یہ عورت فاؤنڈیشن کا جو بنایا ہے پختون والوں کا یہ تھا کوئی عورت فاؤنڈیشن کا کوئی آدمی ہے کوئی وکیل ہے کچھ نام ہے اس کا تو وہ یہ بنا ہوا تھا تو ان کی سب کی تقریبیں ہوتی تھیں تو میں جا کر بیٹھتا تھا کوئی بیٹھا نہ شاید میری بورڈ میں ڈیوٹی بھی تھی اور میں بیٹھتا بھی تھا کہ دیکھیں گے ہمارے نوجوان نسل کیا سوچتی ہے اور کیا بولتی ہے اور ناپی کیا کہنا ہے ان کا میں کیا پیغام ہے اور ہمارے پاس ان کے لیے کیا پیغام ہے تو اس نے اچھا ایک مسلم لیگ میں ایک میرا دوست اور کلاسرو تھا جوہر لالا جواہر لالا جو تھا وہ ہمارا دوست لیڈر اب نہیں بنایا تھا کچھ دو دو تقریباً بقری کروائی کو تو, تو پالو جب کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ آئی ما سٹارٹ مائی اسپیچ فرام فرام گریٹ سینگ آف مسٹر باؤ پرس پروگریس مینس وٹ آر یو پرایورٹی ترجیحات کہ کیا اہم کام کو پہلے آپ کر ہیں کہ پرایورٹی تو وہ امپارٹینٹ چیز کی چاہیے اگر آپ کو یہ بات آتی ہے کہ آپ کی پرائیورٹی درست ہو کہ ضروری پہلے تو اس کے بعد اس کے بعد اہم پہلے اس کے بعد آپ بہت گول اچیو کر سکتے ہیں اس نے یہ بات شروع کی تو وہ اسلامی والا جو تھا اس سے کھڑے ہو گئے کچھ باتیں آتے ہیں ہمیں جو چاہ رہا تھا کہ اس کے مقابلے مقا... مقا... میں کوئی آدمی یوں گئے کہ میں اپنی بات کو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے شروع کرتا ہوں نہ اس عظیم کتاب کی آئے سے شروع کرتا ہوں اب میں اس کی دعا مانگ رہا ہوں یا اللہ چاہ رہے جواہر لال بڑی عمر کا تھا بچے اور تھا تو اس نے اس کی سیاسی لوگوں کے اپنے اتنڈے اور شبد اٹھ کرا کر اس نے اپنا اس کو جو ہار ڈالا تھا اس نے وہ قائد اعظم کی تصویر پر تھنکا جی تو پھر اس نے یہ بات کہی کہ میں اپنی تقریر کو جو ہے تو میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کر رہا ہوں یہ جو میری کمر ٹوٹتی ہے تو ایسی کیفیت آتی ہے کہ میں کیا دوں جگہ میں اپنی جان دیتا ہوں کہ چلو جس بات کو چاہتے تھے وہ ہو گئی سبحان اللہ بالنس نے کہا منف باندرا نے کہا کہ حدیث خوا جائے بدرو ہونے ناول مشتاق مشتاق حدی سے خواجائے بدرو ہونے ناول ناو. تو صرف ہائے پنہانش بچش ممبا آشکارا مت کہ ان کو خواجے بدرو ہونے کی شوق ان کو خواجے بدرو ہونین کی بات سناؤ بشتاب ہے پارکی خواہجہ بدرونے اور اس کے جو اس نے جو کارنامے کیے ہیں وہ چھپے ہوئے کارنامے جو ہیں وہ ان کے سامنے ظاہر کرو پتہ چلے ہیں. خیر سے یہ بات شروع کی تو یہ آپ سے کر رہا تھا کہ ترجیحات تو آپ کس کو کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور آخری ترجیح جو ہوتی ہے کلب میں کی آخری ترجیح جو ہوتی ہے وہی تیرا لا ہوتا ہے لا الہ اللہ تو آدمی کہتے ہیں نا جو اقبال کا کے شہر ہے کھرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کھرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو لا الہ لاہ ل محمد نے کہا ہوتا ہے لیکن بعض آدمیوں کے قلب کا آخری ترجیح ہوتی ہے وہ اللہ نہیں ہوتا اللہ کا غیر ہوتا ہے وہ بعض آدمی کس طرح ہوتا ہے کہ ان کا آ... الوحیت کے خانے میں اللہ کا غیر ہوتا ہے ایمان صلب ہو چکا ہوتا ہے نا بڑے ہوتے ہیں نام عسلمان کا ہوتا ہے تعلق کے لہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ جو ہے قلبی تعلق کے اللہ کے غیر کا تعلق ہوتا ہے اور یہ نفاق کی عملی جو ہے عمل کا عمل کی ماف کا اس کے تو ہم سارے سے اب تلاح ہے کہ ہم نفاذ کے لیے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ برا کرتے ہیں نقصان آ رہا ہو تو ہم حکم کو چھوڑ دیتے ہیں حکم کو توڑتے ہیں فائدہ مل ہو ہم حکم کو توڑ دیتے ہیں جھوٹ بول کر کاروبار میں فائدہ ہو رہا ہے آدمی جھوٹ بول کر فائدہ کو لے لیتا ہے تو ان کیا ہوا استحکموں پر فائد فائدے کو ترجیح دیتی تو اب اس سالے میں وہ شریف لکھی ہے پورا کافی ابھی آئے گی پچھلے میں تھی اس میں آ گئی تھیں جی کہ بعض لوگ نمازی ہوں گے اور فاجر گزار ہوں گے اور کیا کیا کہا گیا نمازی ہوں گے روزگار ہوں گے فاجر گزار ہوں گے لیکن جائیں گے دو زخم سابق کرام کو بڑی حیرت ہوئی تو حضور صلاح نے فرمایا کہ حلال حرام کا جب وقت آئے گا اس پر ایکت پڑیں گے حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے حکم کے وفات کو چھوڑنا یہ تو ٹیسٹ ہے جی تھے جس میں کہا گیا کہ اگرچہ آپ کی برادری کا مسئلہ ہو حکم اور وفات کے معاملے میں اور اگرچہ آپ کی جان کا مسئلہ ہو اپنی جان کا مسئلہ ہو جان پر حکم کو ترجیح دینی ہے اب گاندھی ترجیح دے دینے کو جان پر ترجیح دے دیجی اللہ کو جان پر کو دے دی جا کر بال جرم کر کے اپنے آپ کو جان کے مفاد سے بھی آگے کر دیا تو یہ ترجیح جو ہے یا گھروں میں بچوں کو سمجھاتے ہیں فلاں اسلام کیا کرو فلاں اسلام کیا کرو کیوں اس کے ساتھ ہمارا یہ مفاد ہے اس کا یہ مفاد ہے یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا الحمد للہ السلام علیکم وہ عمل جس پر دس نیکیاں ملتی ہیں ہر نیکی کے نظر کے کائنات کو سنبھال نہ سکے وہ آدمی ایک مفاد پر قربان کرے اور السلام علیہ کرنے والے کو السلام علیکم اور جواب دینے والے وعلیکم السلام کہا تو علیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دیا تو تیس نیکیاں ہوئیں السلام علیکم کہنے والے کی چالیس نیکیاں ہوئی دس السلام کہہ دیں کی اور تیس جو اس کے جواب دے سر وعلیکم السّلام کا بیس اس کی دس نے کیا اس کی 20 کی نے کیا کہ وہ کون سا سمت ہے جس کا واجب سے زیادہ سواب ہے السلام علیکم ہے کہ السلام علیکم کیا نا سمت ہے اور وعلیکم السلام کیا نا واجب ہے السلام علیکم کی نیکی 20 ہو گئی اور واجب کی نیکی 10 ہو گئی کو اس کا بھی ذریعہ بنا ہوئی مل رہا یہی مل رہی ہے اور یہ عمل جس کے سواب کو ساری کہیں سنبھال سکتی ہے یہ دنیا کے لیے ہو جائے آپ پتہ نہیں جس کا تو مفاد میں جوڑ رہا ہے کہ تقدیر میں اس سے کرے کام کا بننا ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا ہے ایک دوست ماسٹر اسلم صاحب آئے ملنے کے لیے کیسے آئے ہو ان کا تبدیلی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں تجھے تو پتہ ہے کہ کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر فلانا ہیں جو ہمارا دوست ہے اور جو دوسرا فلانے ہے افسر ہے وہ ہمارا دوست ہے جو فلانا افسر ہے ہمارا دوست ہے تو بس جائیں گے اور جا کر تبدیلی کرا کیا جائیں گے یار تو اس بات کی مجھے کھٹ دل میں یہ بات آئی کہ یہ پتنی کیا ہونے ہا. وہ گیا کام نہیں ہوا واپس آیا تو ایک کو برا بلا کہہ رہا ہے دوسرے کو گاڑی دے رہا ہے تیسرے کو کوستا ہے اس کی ایسی تسی مجھے دل میں ہنسی آ رہی ہے یعنی کیا کرنا نہ کرنا تھا کرنا نہ کرنا اللہ پاک میں تھا آپ جو ان کا حصہ تکیہ لے کر گئے ہم. فلانے کرنے فلانے کرنے فلانے کرنے ہیں تو یہ تو سارے سارے پودے ہیں کیرلا کے علاوہ باقی جتنے سارے ہیں یہ مکڑی کے جالے ہیں اور مکڑی کے جالے بہت ہی کمزور ہیں نو نو ہر بوتھ نبھائی کلو میٹر بوتھ سب سے کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہے اس کا گھر ہے آسرا لگا کر جا رہا تو وہاں ایک لڑکا چار مہینے لگا کر آ گیا اور بڑا اچھا لڑکا تھا بڑا کمال وغیرہ میں امال میں لگنے والا تو اس نے آ کر کہا دیا کہ میری کوئی نوکری کا بندوبست تو چار مہینے لگا دیے تو وہ ڈاکٹر صاحب نے میں نے ہم نے اس کے سفارش میں کی میڈیکل کالج میں کہنا سننا کیا کیا کیا تو میں کہنا سننے پر کہاں نوکری ملتی ہیں لوگوں نے چکر چلائے ہوئے ہیں یار یہ بھی دعا مانگ رہا ہے اس کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہنا سننا کر رہے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا ہوں جس آدمی کو بھرتی کا اختیار دیا ہوا تھا اس سے بیس بی آدمی بی بی بی بھرتی کرنے تھے اور بیس آدمی بی انٹرویو وغیرہ کر کے بھرتی کر دیے گئے اور لسٹ لے کر جو ہے تو متعلقہ سپرٹنٹ آ گیا اور اس کے سامنے رکھی اس نے دستخط کرنا چاہتا ہے اس سے دستخط کرانا چاہتا ہے اب جب دستخط کر رہا ہے تو اس میں لکھی ہوئی آدمی انیس اس طرح نے گن لی تو یہ جو شار سو اور اشار کلر ہوتے ہیں ان کے بڑا تجربہ ہوتا ہے سو آدمیوں کی تبدیلی کرنی ہے تو ننانوے کی تبدیلی لکھ لیتے ہیں ایک جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں تین جگہ جس میں ٹائپنگ ہو سکے اور بعد برتی مرضی کے ایک ٹائپ کر کے اور آخر تو سو پورا ہوا, ہوا ہے نا اب کون سا آپ سردا ہوں شارہ تک کیا ایک دو تک گنتی کرے گا اور دیکھے گا سو کے سو پورے ہیں تو بارہ سوڈنٹ نے سال لکھے ہوئے ہیں اور دوسرا لے رہا ہے بیس کی اپائنٹمنٹ پر آگے اس اس رکھی تو اسے دیکھا سکھا یہ تو انیس ہے بیس نہیں ہے تو کہتا, اچھا جی, اوہو, یہ آجی, جی, بیس نا. اب اس میں وقت ہی نہیں ہے اتنا کہ اور کوئی کرا اس میں اس صرف اتنا وقت ہے کہ اس کو دے اور کوئی وقت ہی نہیں تو مجھ سے وہ اس وقت کہہ رہا ہے آدمی نے کہا جی صاحب وہ آپ کے آدمی کا کیا نام ہے جی جیسا کو ڈالیں میں نے کہا اس کا نام فضل احمد ہے جی اس نے لکھا فضل احمد اور خط کیا نیچے اور کیا دعا جی؟ جو یعنی اللہ. اللہ. تھی وہ لڑتی لڑتی آگے بڑھ رہی تھی بڑھ رہی تھی بڑھ رہی تھی یہاں یعنی تک فیصلہ کن جگہ پر دعا نے کام کر لیکن ہماری آخری ترجیح زیادہ درجلال تر نہیں ہے ہماری آخری ترجیح حکم سے چمٹنا نہیں ہے اللہ سے مانگنا اللہ پر بھروسہ کرنا مانگنا اور بانٹتے رہنا اور بار بار بانٹتے رہنا چمٹ چمٹ کر مانگنا تو ایک میرا کوئی کام تھا اس کے لیے ایک بزرگ تھا ملے تو ان کا یہ خلاج نہیں کا کام ہے تو صرف اٹھو چلو ابھی جائیں اس کے پاس ملنے کے لیے جب جان لگے تو نے کہا کہ درز منڈا اور شپ ٹھنڈا پیشانی کو جنوبی اجزا کے پشت میں ٹھنڈا کہتے ہیں باڑی کے پشت میں تباہی کہتے ہیں جنوبی اجزاء کے میں ٹھنڈا کہتے ہیں ٹھنڈا پیشانی کہا کے کہ شپیر ٹھنڈا اور دراز منڈا دن میں اسباب کو اختیار کر کے کوشش کرو کیوں جی اللہ نے کوشش کو حکم دیا ہوا ہے اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ میں کے ذریعے کام کرتا ہوں امیال مصلاح صحاف نے اس بات اختیار کیے صاحب اقرام نے اولیا اظام نے اس بات اختیار کیے اور اسپیٹنا رات کو پیشانی رگڑنا رات کو اللہ کے حضور پیشانی رگڑنا مانگتے رہنا بار بار مانگتے رہنا مانگتے رہنا کو اس بات کی کوشش کرتے رہنا اس بات کو ذہن میں رکھتے کے اس بات مسر کی ہی نہیں ہے بیگام ریلا ہی ہے اسباب کے میں اس بارے میں ہمریز الہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب سے کام کرنے کا کہا ہوا ہے اس نقطے اس کے بارے میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں نا کیا ہم لوگ سمجھ لگتے ہیں کہ اسباب کو کہتے ہیں کے بزرگ کہتے ہیں کہ اسباب کے بغیر اسباب نہ ہوں اور توکل آدمی اختیار کرے یہ آسان توکل ہے کچھ ہے ہی نہیں ہے تو اللہ ہی کرے گا مانگے گا دعا کرے گا اسباب کے ساتھ توکل مشکل توقل ہے کہ جب اسباب ہوں اور پھر آدمی کے دل میں یوں ہو کہ اسباب کو عمل اللہ کے عمر کے طور پر اختیار کر رہا ہوں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اللہ کو منظور ہوا تو اسباب سے کام ہوگا اور نہ ہوا منظور تو اسباب سے کام کیسے ہوگا یہ توکل مشکل ہے اسباب باب کا اختیار کرنا یہ اتواز اور عائضی ہے اور اپنی آجزی کا اظہار ہے اللہ کے حضور وہ شروع شروع میں ڈاکٹر فطیح صاحب یاد ہوگا آپ کو کہ جب وہ بیان کرتے ہیں ہم تبدیلی میں تو اسباب کے ایسا بیان کرتے ہیں کہ اسباب کی نسل کیا کرتے ہیں تو جماعتوں میں نکلی ہوئے لوگ دوائیاں پھینک دیتے تھے اور بعضے کھانا نہیں کھاتے تھے بعضے بغیر بعضے پیسے فاڑ کر پھینک دیتے تھے اور اس تو تھر بزرگوں نے اس کو بنا کیا, کیا کی یہ ترتیب نہیں ہے تو انہوں نے مولانا صاحب رحمت اللہ یونیورسٹی کے طلبا جانے والا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر دیکھو بیٹا اگر بیمار ہو گئے تو وہاں آپ کو بعض القاعت میر صاحب کہے گا کہ دفاع کرو دوائیوں کو شفا دینے والا لا ہے تو ایسی بات نہ کرنا دعائی کا استعمال کرتے رہنا دعائی کا استعمال کرتے رہنا تو خیر ہم تو یہ سمجھتا کہ بزرگوں نے جو بات کہی ہے بس اس کو کرتے رہو جو سمجھے یہ سمجھتے ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہماری ایک دفعہ تشکیل ہے ضرورت کی تو مجھے سخت لگ رکھے تو ہاں مکہ میں ہے میں دعائی لینے کے لیے جا رہا ہوں تو ایک بنگالی کوئی عالم میں وہ کہتے ہیں ہاں یہاں تو دعائی لینے کے لیے جا رہا ہے آپ سمجھ پیو اس میں شفا ہے تو میں نے کہا جی ابھی اتنا بزرگ نہیں ہوا ہوں ابھی بھائی وہی کھا کر ہی گزار ہوتے ہیں کبھی اتنا مزرو نہیں ہو ہوں مگر یہاں تک کہ ایسا غور کیا میں نے تو جن لوگوں کے پاس اسباب اختیار کرنے کی توفیق ہے آپ بیمار ہیں اور آپ علاج کرا سکتے ہیں پیسے خرچہ کر سکتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمر علا یہ ہے کہ خرچہ کریں عجواد کی نیت کے اصول سواد کی نیت سے صحت حاصل کرنے کی نیت ہے کہ ان کو اللہ الگ اسواب دیے ہیں ان کو اسواد اختیار کرنا پڑیں گے جس کے پاس باپ نہیں ہے محتاج ہے تو یہ اگر پھر یوں ہے کہ گرپ کہیں گے میں علاج نہیں کراتا رہے اللہ کا ضرورت مانتا رہا دعا کرتا ہوں یہ گا ساگر صاحب مختلف صاحب سے جا کر پوچھے کہ اس آدمی کے لیے بے بس ہونے کی ضرورت میں اپنے علاج کے لیے سوال کرنا زیادہ بہتر ہے کہ خبر کر کے اپنے آپ کو بیماری کے واضح رکھتا اور اللہ کا تقیہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے یا جائز نہ جائز نہ کہیں پوچھیں اس فصلے کو پہلے باپ نہیں ہے نہیں جبش میں ایسے آلاتے ہیں سوال کرے اس کو پیسے مل سکتے ہیں تو آیا سوال کر کے علاج کے لیے فسائل حاصل کرے یا سوال نہ کرتے ہوئے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور کہ جو اللہ کا فیصلہ آئے گا وہی بس ہمیں قبول ہے ہم؟ اور اگر وہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے افضل نہ افضل کا مسئلہ مسلم ایک پوچھ پوچھتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ ایروین کا کاروبار کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے تم تن دست ہے کیا کرے تمہیں کہ دست ہے تو اس کو بھیک مانگے لوگوں کا سوال کریں گے میں تنگ دست مجھے پیسے دو کہ وہ کاروبار کرے جس سے انسانوں کو تباہ انسانوں کے تباہی کا سامان ہو رہا ہو جگہ پر یہ بات چل پڑی تم نے بورڈ آف ریونیو ارے منصور صاحب ہوتا تھا تو یہ نہیں ریونیو ٹیکس وغیرہ کا محکمہ ہے ایسے وہاں کے جس نے پوچھا کہ یہ افیون وغیرہ کاشت کرنا یا نشے کی چیزوں کا بیچنا وغیرہ یہ سارا یہ کیسا ہے اس پر فتوا ہے شراب کے علاوہ باقی چیزوں کے خرید و فروخت کا کاشت کا ان کا تو باقی نشاور چیزوں کا آپ سے کہ جو فتویٰ ہے اس فتوے کے الفاظ پر غور کریں شراب کے علاوہ باقی نشاور چیزیں بطور دعا اتنی مقدار نہیں نشہ تاریخ نہ ہو سکتا ہو اس حال میں کہ اس بیماری کے لیے دوسری دعا مہیا نہ ہو ان کا اتنا استعمال جائز ہے اتنے کی کاشت جائز ہے اتنے کی خرید و فروخت جائز ہے تو اس کے لیے حکومت اپنے اتنے بیماروں کی ضرورت کے لیے زمین مقرر کرے گی اسے برکاست کریں گے لوگ تو اتنی مقدار لے کر اس کو سرکاری کنٹرول میں لیا جائے گا پھر اس مریض تک پہنچایا جائے, جائے گا تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو تو اس میں کسی ہے اس پورے سب میں سارے الفاظ میں کسی کمی آ گئی تو حلال حرام میں بدل جائے گا دوسری دوائی مہیا ہے تو پھر اس نشاور چیز کا کاش بند ہو جائے گی اور اتنی مقدار وہ نشہ تاری کرتی ہے تو اس کو وہ حرام ہو جائے گی ہر ایک کو گزرت نہیں ہر ایک آدمی یفھیم کاش کرنا شروع کر دو اتنی ضروری کاج کرنی ہوگی وہ آدمی مقرر کیے جائیں گے کنٹرول کا جو قانون کا حکومت کا وہ کریں گے وہ اس کو محفوظ ہاتھوں میں دیں گے محفوظ ہاتھ تک پہنچائیں گے خیر و بڑے خیروں کو سمجھیں میری بات ہوئی اور پھر کوئی اس نشاور چیز ایسی اگر آ گئی کہ وہ ڈاکٹروں کی رپورٹ میں آ گئی کہ یہ آدمی کو آدمی, آدمی کو تباہ کرتی ہے شراب جو ہے وہ تو انسان کے سوچ و فکر کو بطل کرتی ہے نہیں دوسری ایک چیز یہ ہوگا یہ جنسان کی شخصیت کو تباہ کرتی ہے تو شراب سے بڑھ کر لی ہو جائے گی تو خودکشی والا مسئلہ ہے اس پر اپلائی ہوگا جیسے اگر تمباکو کے بارے میں مستریوں نے فتوا کیا اس کا دل بیماری ہونے کا اس کے حرام ہونے کا تو خیر جی یہ بات یہاں تک کیسے آئی جی کلیات اور اسباب اور اسباب سے یہاں تک بات آئی ہے اسباب کو اختیار کرنا اسباب کو ترک کرنا بعض اللہ اللہ کے جو واقعات ہیں ترقی اسباب والے تو ان کو منجانے میں لامر ہوتا ہے ان کو اسباب کی آگاہی ہوتی ہے بعض ان کو پتہ ہوتا ہے طرح خیالات آپ کے مرے نہیں ہیں مرکزوں کو الحام ہوتا ہے تو الہم میں بھی تفصیلات ہوتی ہیں کہ بعض اوقات وہ القائے رحمانی القائے شیطانی کو جاننے والا آدمی ہونا چاہیے کہ بعض اوقات جو ہے کوئی ایسی چیز ہوگی کہ وہ الکائے شیطانی ہوگی اور وہ انسان کو تباہ کرنے کے لیے اس نے وہ کی okay, ہوگی okay. تو بہت گسوامی رحمد اللہ کا واقعہ ہے کہ آگے کیا دریا میں راستہ بنا ہوا تھا تو <laughs> واپس ہو کر آگے پہار نہیں ہو ہوئے ایسے بعض وقت ہوتا ہے کہ یہ عملی شیطانی کس طرح کی شرح شیتانی ہو سکتا ہے اور ولی کو اگر مہارت نہ ہو اس بات کی اس کو جانچ سکے کہ یہ تصرف شیطانی ہے یا جو ہے وہ عطائے رحمانی ہے تو اس میں واگ سے چلے گا اور شیتان کے ڈوبنے کا بندوبست کر دے گا میں ڈوب جائے گا تو اس نظر لازمی ہونا چاہیے یہاں جس کو کہ آ, تصرف شیطانی کا اور ہم اتنا باندھ سمجھو اس کو. So, ایک دو دن کی بات نہیں ہے جی ہمارے اسلام آباد کے سرجن صاحب آئے تھے تو میں نے کہا کہ میں ایک پر باشر کر رہا ہوں اور میں یہ تاکیب کر رہا ہوں لیڈرشپ کی خرابی کو درست کرنے کے لیے کر رہا ہوں یہ تھوڑی دور سے بات کہی ہوں کہ ایک دو... یہ تو ایک دو دن کی بات نہیں ہے کو سمجھنا تو کوئی آسان بات نہیں ہے ابھی ان دنوں میں نے شروع کی لوگ ہو رہے ہیں طالبان کے ساتھ مدد کی شرائط نہیں تھی پوری اور عراق والوں کے ساتھ مدد کی شرائط پوری ہیں یا اللہ ایک لوگ شریت نفس کیے ہوئے توڑ رہے ہیں ان کے پاس شرائط نہیں تھی اور یہ کے کمیونسٹ پوری یہ کیا بات پاکستانی نظام کو سمجھ نہیں تو یہ وہ جیسے آ... پچاس فیصد امریکہ کے ایجنڈ بن گئے تھے ساٹھ فیصد شریعت کے مخالف تھے بیس فیصد شریعت کے خلاف لڑنے والے تھے اسی ہو گئے اور پندرہ فیصد طالبان تھے اور دس فیصد طالبان تھے دس فیصد ان کے تائی دی تھے تو ان بیس فیصد کو آہستہ سے اللہ تعالیٰ بارہ سال میں لڑا کر کے باقی اسی فیصد پر اپنا حکم کو نافذ کر دیا کہ دو رگڑا ان کو رگڑا اور رکھا. بخت اور گزارو اور زندگی ظلمت والی اور اس والی جیسے تم چاہتے ہو اور وہاں باطل ہیں باطل تین پر ہیں لیکن ہم ایک مٹھی ہوئے ہوئے وہ جب تک ایک مٹھی رہیں گے ان پر غلبہ نہیں ہو سکے گا پورا خالصہ ان کو ٹوٹ توڑنے کا توڑ دیا گیا احتیاط کو توڑ دیا گیا بس پر ان گھر سے بہت خبر ہے ساتھ سوچ کر گا اس وقت امام رضی اللہ عدم مرغی زلہ آدمی کے لیے دستکردار ہو گئے اور امام حسین اللہ آدمی نے کہا کہ بھائی جان آپ نے اچھا نہیں کیا ہے کہ آپ دستکردار ہو گئے تو اس پر گئے تو امام, اللہ نے, امام رضی اصمد جلد آدمی امام حسین الدہ نے کہا کہ جس چیز کو توں کرنا چاہتا ہے جن کی خدمت کرنا چاہتا ہے اب وہ اس کے بعد حکومت کے راستے سے نہیں ہوا کرے گی <تصفح> سلافت <سؤال> و راستہ کو تو اگر قائم کرنا وہ حکومت کے نہیں ہوا کرے گی آپ وہ تو تعلیم و تعلم دعوت و تبلیغ یعنی جی؟ برد و تلقین اصلاح اور شاد ان چیزوں سے ہوا کرے گی یہ بہت باریک فہم ہوتا ہے اس کے فہم والے بہت عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں بہت اونچے کے لیے اللہ ہوتے ہیں جن کو چیزوں کا فہم ہوتا ہے اور ہماری رات کی طرح کے لوگوں کو آنکھیں بند کر کے پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے اسی میں کامیابی ہو جاتی ہے فائدہ ہو جاتا ہے یہ ہم دیکھتے تھے مزاح صاحب رحمت اللہ لے ہمیں یہ تجربہ ہو گیا تھا کہ ان کی بات کو آپ مان لیا کریں اور آگے چلتے رہا کریں اور اس کے نتائج فائدے والے پھر خود نکل کر آ جائیں گے سامنے آ جاتے ہیں اور بعد میں بات سمجھ آتی تھی کہ واقعی یہ نہیں یہ جو کہہ رہے تھے اس میں جو فائدہ تھا وہ ہمیں بعد میں سامنے آیا اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا جان اللہ رحمت اللہ ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تل تعلق والے بندوں پر اپنی رحمت کی بنا پر صحیح ترتیبوں کو کھولتا ہے اور اس پر چلتے ہوئے بن جان اللہ آسانی سہولت اور آفیت کا لات جاتے ہیں ہمارے ساتھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے مشورہ کیا اس پر کام کیا صحیح میں نے ان سے کہا نہیں کہا تم ساری ترتیب بنا کر اور فیصلہ کر کے پھر مجھ سے کہا کرتے ہو اور پھر اپنی بات پر مجھ سے ہان کروایا کرتے ہو اور بعد میں ہم کہتے ہو مشورہ ہے یہ مشورہ نہیں ہوتا وہ آپ نے اپنا اپنی ترتیب بنائی ہوتی ہے اور اس پر سرو جو ہے تو مشورے کی بور بھی لکھوال لگوانا چاہتے ہو چلی میں وہی ساتھی ہیں کہا کہ میں انگلینڈ جانا چاہتا ہوں چلے جاؤ خیر گیا انگلینڈ تو پھر پھرا کرایا کوئی بھی نہیں ہوا جو کچھ تھا جیسے وہ پنجابی والوں کو جتنی بھی کھوتی اتنی بن کھڑوتی جا جگہ جا کر کھڑی ہوئی تو خیر وہ ایک دوست ہے فلان تکلیف ہے میں نے کہا یہ آپ نے حج کیا ہوا ہے آپ نے والدہ صاحب نے کھڑا میں نے کہا تبھی کبھی خیال نہیں ہوا خیال کے بدے آپ اور آپ کی والدہ صاحب پر حج فروغ اور اس کا تو آپ کو خیال نہیں آیا انگلینڈ جانے کا خیال آپ کو آیا ہوا تھا اس نے کہا دیکھا جی واقعی مجھے بڑی کوتائی ہوئی کہ واقعی کوتا کر تو تھا کہ اس طرح میرا خیال نہیں ہوا انگلینڈ میں جا کر پھر تھراک کرا گیا اس مقصد کے لیے گیا تھا کچھ اثر بھی نہ ہوا تو ایک دو دن کی بات نہیں ہے جی تو سرجین آ... اپنے موبائل میں ایک شیئر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا آ... آ... کمپیوٹر کمزور ہے نا پینٹنگ ٹو ہے نا جگہ پر پہنچتے ہیں <laughs> پچاس سال سے نیچے بڑے پھڑ پھڑ نکال لیتے ہیں اس میں بہتر نہیں ہے کہ راز سے پردہ اٹھایا جائے ورنہ رندوں کی محفل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی بات اس بات کا پتہ نہ ہو تو کوئی ریگڑ کیا ہے احتراج کیا کہ یہ شریر پوچھیں, پوچھیں, پوچھیں. آپ نے کسی کا جواب نہیں دیا اور چلے گئے جب وہ چلے گئے تو اپنے ساتھیوں کو ان جواب دینے کا حضرت یہ تو ان کے سامنے بیان جواب دینا چاہیے تھا تو پھر ان نے, یہ شیئر ان نے کہا کہ اس کے حل نہیں تھا کہ میں ان یہ جواب دیا تھا سوالات اور بڑھتے اور ان کو چاہیے کیا ہمارے پاس آ کر ٹھہرے اضرح صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک حضرت کہ جی میرے اس نام پر سو اعتراضات ہیں تو اس کی بات سن کر فرمایا کہ چار مہینے دے دیں میں چار مہینے کیسے دے سکتا ہوں چالیس دن میں تین دن کے فرمایا کہ جمعہ میں استعمال ہوتا ہے یہاں آ جائے کر ہمارے ساتھ گزار لیا کر سکتا ہوں جمعہ میں کے شب گھومنے آ جائے تو آیا کوئی مہینہ دو مہینے چار چھ مہینے جتنا وقت تھا گزرا اسے تو پھر اگر نے سے کہا کہ او آؤ نا بھائی اپنے سوالوں والوں نے بتاؤ نا نے کہا ضرورت نسوالوں میں جواب ہو گیا اور دس کے جواب کی میں ضرورت ہی نہیں سمجھتا ہوں تو وہ بھی ہو جائے گا تو یہ شیو مندر کی طرح تھوڑی دیر میں تو کوئی بات بتائی نہیں جا سکتی اس دن وہ دو ہمارے کوئی پولیٹیکل سائنس کا لیکچر ہے تو سی ایس ایس کی ٹریننگ کر رہا تھا تو اس کی بین بھی سلسلہ ہم ہے انہوں نے بتایا یہ کہ فلاں فلاں آسس کو پڑتا رہتا ہے تو اس کو مندر ہمارے پاجود ہے کہ ہمارے مجالے سے ذکر میں آتا ہے لیکن اس کو پشتگی محسوس ہو رہی ہے تو میں ایسے تھا کہ برفدار ہوں تو اب سلے طرح ساری باتیں ہیں آپ کی عمرانی فلفیانہ منطقی، ساری باتوں کا حال ہو جاتا ہے ان کے جوابات ہوتے ہیں لیکن اب وہ یہ کہ اب آپ آدھے گھنٹے ہمارے پاس ہوں اور اس میں ہم سب کچھ کر دیں تو نہیں ہوتا نا اس کے لیے کہ آپ سر دراز ہاں جی جب آپ چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ ہو اور جائیں اور اب جیسے ہم کے یہاں سے ساری باتوں کا جواب ہو جائے گا مفتال آپ کو کسی دانشوار کسی فلسفی کی کسی بندگی کی ضرورت نہیں ہوگی زندگی کے کسی شعبے میں رہنمائی کے لیے جبکہ اللہ کا تعالی کی روشنی اگر ہو جائے تو آپ کی رہنمائی کے لوگوں کو ضرورت ہوگی آپ کو ضرورت نہیں انشاءاللہ اور وقت وقت پر اللہ تبارک کا تعالیٰ خیر کی بات کال میں ڈالتا جائے گا جیسے کے نام اللہ کے تعلق والوں کو اور اللہ کے ذکر والوں کو شرے صدر کا انعام دیا جاتا ہے اور شرے صدر کہتے ہیں کہ بو کا وہ کا خیر کی بات کا دل میں آنا جو اس کے لیے فائدے کا ذریعہ ہو وہ کسی طرف جانا ہو تو آپ ادرماس کہتے چلیں جی دیر ہو رہی ہے اچھا وہ چلیں جی دیر ہو رہی ہے جی بکت اچھا لوگ اچھا آپ اس میں دو گھنٹے بعد اٹھے چلے تو زیادہ ہوتا کہ دو گھنٹے پہلے آیا کر فلانے جگہ ٹریک پھنسی ہوتی تھی تو دو گھنٹے وہاں جھک مارنا پڑتا کھڑے ہونا پڑتا پڑتے آخری دن صاحب وہاں مینان ہے شیطانوں کے مارنے کا تو وہ معلوم تو صبح سے شور بچانا شروع کر دیتے اٹھو اٹھو نکلو نکلو نکلو وہاں وہ زوال سے پہلے ہی لوگوں کو نکال لیتے وہ کنکریاں مار کے فارغ ہو چکے ہوتے عجیب صاحب کو کیا ہے آج تو کوئی چیز ٹھیک مغرب نہیں مالب صاحب کو کیا اس میں بکریاں ہیں ادھر سے ادھر جلدی سے خیموں سے نکال کے ان کو وہ کرنا ہے پہنچانے تو آدمی آج اٹھا جی وقت جی. ختم ہو رہا یہ ہے جی آپ آرام سے ہم آرام سے کھانا کھاؤ جی کھانا کھایا ہم جی پھر ہم زور کے نماز پڑھا <سؤال> <پر اونسان سؤال> <نماز پر اونسان سؤال> سو جاؤ جی وہ آدمی اتنا دوڑ رہا ہے پھر اٹھا ان کا چائے وہ آدمی آس نے کہا میں ان خیموں کو گرا رہا ہوں اور آپ لوگ اٹھتے نہیں ہیں تو ان سے کہا کہ اس طرح کریں کہ آپ اس طرح سے گرانا شروع کر دیں اور جب ہمارے اس کو گرانے کے لیے آگے تو باہر گئے ٹھیک ہے اس کے آدمی گرم شروع کر دے گرانا گرانا شروع کر دیں گے اور چائے وائے پی انہوں نے کہا کہ اگر کی نماز جلدی پڑھ لی جا اب جاؤ جی آپ وہ گنجے مارنے کے لیے ہم گئے تو یہ وال ماس اللہ یہ اللہ کا گروہ جما ایسے سکون ہے ایسے نورانی شخصیات المرا ذخری صاحب یہ سوڈان کے کوئی بزرگ ہوتے تھے وہ یہ لوگ سارے المرا صاحب سارے اتنا سکون ہے خود ازرم ذخیرہ صاحب ویل چیئر پر ہمارے بلا صاحب ویل چیئر پر گئے خود کوئی غور کوئی ریسٹ نہیں ہے کوئی ازن بازی نہیں ہے سب مکمل کر کے بس آگے نکل کے آ کے دیکھیں لوگوں کے دن ہے یہ سر میں کیا رحمت مطلب سورت رکھی ہوئی اب وہ ایک گھنٹہ ان کا سورت کا ہے کوئی آرام سکون کوئی لڑبوں نہیں ہے کوئی باز نہیں بارہ سورت کا راستہ دیتا ہے شرے سدن نصیب فرماتا ہے اور سورت نصیب فرماتا ہے مار سے چمٹا رہی ہے ماشاء اللہ اور ترجیح دے آدمی حکم مفاد مفاد پر حکم کو ترجیح ہے اللہ کے غیر پر اللہ کو ترجیح اللہ